بسم اشمن وسین علامہ صحمد علومۃ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبی حضرت سکھنائی معصومات ہوں جو تمام خران اگر شیمہسن اور باقی نام سامعین کو بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی فکر حوت کا سلسلے دس باب و درس نمبر پانچ صفر نمبر اٹھائیس اور آخر سے پہلے والے پیراگراف ہیں تو اس پیراگراف میں بھی نماز کے اوقات کے حوالے سے بحث فرما رہے ہیں تو مختلف اوقات کا نمازوں کے اوقات کا آپ کو بیان فرمایا کہ افضل وقت کون چاہیے مشترک وقت کون چاہیے اور ہر شاہ کا نماز کا مختص وقت کون چاہیے یہ تین اصطلاح جو ہے ذہن میں رکھیں تو زہر عصر کے مشترک وقت میں آپ زہر عصر دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن مختص واد میں زہر کے محتاص واد میں صرف زہر پڑھ سکتے ہیں عصر کے مختص وقت, وقت میں صرف عصر پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے مشترکہ عرب و عیشا کا ایک مختص وقت ہے مغرب کے مختص وقت میں صرف معروف پڑھ سکتے ہیں عیشا کی مختص واد میں صرف عیشا پڑھ سکتے ہیں باقی مشرق وقت میں دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن مغرب پہلے ہوگا عیشہ بعد میں ہوگا مشرق وقت میں جب بھی پڑھیں گے سے زور کے یہی ہے مشرق وقت میں جب بھی آپ نماز پڑھیں گے مغرب زہر پہلے پڑھیں گے عصر بعد میں پڑھیں گے باقی صبح کا ایک ہی وقت ہے اس کا اول وقت ہے آخر وقت ہے. <تصفح> اور یہ کون کون سے اوقات میں نماز پڑھنا مخروع ہے وہ کل کے بعد بحث میں آپ تو تک پہنچا دیں اور آج ایک بحث فرما رہے ہیں ایک بندہ ہے مثلا صبح کی نماز میں اکڑا صبح کی نماز پڑھنے لگتا ہے تو وقت آخر میں پہنچا ہوا ہے تورت طلوع ہونے والا تو اس کے ایک رکعت جو مثلا نماز کا کچھ ایک رکعت مثلا شورج طلوع ہونے سے پہلے واقعہ ہو گیا دوسری رکعت صورت الوع ہونے کے بعد واقعہ ہو گیا تو اس کی یہ نماز کیسے حکمت ہے اس کی نماز صحیح اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پر جو حصہ وقت کے اندر ہو گیا وہ اذان اس نے پڑھ لیا جو حصہ وقت کے بعد پڑھ لیا صورت الحی وہ وہ ان اس سے ادا ہو گیا یاد اشاعت کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی عصر کے نماز میں عصر نماز دیر سے پڑھا اور آخری وقت میں پہنچ گیا تو اس نے کچھ رقبت جو ہے وقت کے اندر پڑھ لیا یعنی ماحول سے پہلے پڑھ لیا اور چند اس نے ایک دو رقط مثلاً اس نے مغرب کے بعد پڑھ لیا معرف کا اذان ہو گیا پڑھتے پڑھتے تو اس کا جو رکعج جو ہے کے وقت کے اندر پڑھ لیا وہ ادا ان نے پڑھ لیا جو رکعت ایک رکا دو رکھا تین رقع جو بھی اس نے وقت کے بعد پڑھ لیا معروف کا ادا ہونے کے ساتھ پڑھ لیا معروف کے وقت داخل ہونے کے بعد پڑھ لیا وہ بھی ادا ہو گیا قضا کی صورت میں ادا ہو گیا تو اس شخص کو بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان دونوں کی نماز صبح اور عصری کی نماز جو ہے کچھ حساب نے وقت نے پڑھ لیا کچھ حساب نے وقت کے بعد پڑھ لیا لیکن اس نے پڑھ لیا جب اس نے پڑھ لیا نماز اس کا ادا ہو گیا لہٰذا اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز ادا ہو گیا یہی فرما رہے ہیں وہ ان کن اور اگر آپ نماز کے اندر ہو جیسے صبح کی نماز کی مثال پیش کریں وہ شمز و اور سورج طلب ہو جائے تو یہ کب ہوگا اور نماز کے اندر سورج طلب ہو جائے صبح کی نماز میں ہوگا تو یہ آپ کے ایک رقم شمجو سورج طلب ہونے سے پہلے پڑھ لیں ایک رقل سورج طلع ہونے کے بعد پڑھ لیں اور تغرب یا سورج غروب ہو جاتا ہے یہ عصر کے ٹائم پہ ہو یہ مسئلہ پیش آئے گا ہاں جی یا سورین آپ نماز پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے نماز سورج غروب ہو گیا تو مطلب کیا ہے کچھ حساس سورج غروب ہونے سے نماز کا پہلے پڑھ لیا کچھ حساس بعد میں پڑھ لیا تو اس اس کی جو نماز سے پہما کا نا جو رکت ہاں جتنے جی رقع صورت طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیا میں صبح میں جو حصہ نماز کا سورت الو ہونے سے صورت الوع ہونے سے پہلے پڑھ لیا معروف میں معروف ہونے سے پہلے پڑھ لیا جو حصہ ہیں جی تو ہمہ کانہ قبل طلوع صبح کی نماز میں وہ قبل غروب عصر کی نماز میں تو وہ حصہ کیا ہوگا ادان و ادا شمار ہوگا وما کانہ اور نماز کا وہ حصہ جو بعد طلے صبح کی نماز میں طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے خاص کر ایک رکعت طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیا ایک رقع طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے اور بادل غروب مصر کے نماز میں جو مثلاً دو رقد آپ نے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیا تھا وہ ادا ہو گیا جو دو رقد غروب ہونے کے بعد پڑھ لیا تو وہ کیا ہو گیا جو حصہ صبح کے طلوع ہونے کے بعد اور غارب کو غروب باد الغروب غروب ہونے کے بعد پڑھ لیا وہ قضاء وہ قضاء کے طور پر آپ سے ادا ہو گیا اور فرماتے ہیں اور یہ بات سمجھنے و اور یہ بات من الشمس یہ سورہ سے بھی زیادہ روشن بات ہے فلاں اب کوئی ضرور علاقہ کا لفن و کسی تکلیف اور مشقت میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی نماز نہ آپ کی نماز دوبارہ پڑھنے نہیں پڑے گی ہاں آپ کو نہ قضا نہ ادان ادان کا تو ٹائم ختم ہو گیا کچھ ایسا باقی بعد میں قضا کے بھی کوئی ضرورت نہیں آپ کا نماز پورا پورا ادا گیا اگر کسی کا کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے نماز پڑھتے پڑھتے تو یہ ایک بات ختم آگے فرماتے ہیں کون کون سے لوگ نمازوں کا عبادتوں کا مقلف ہے مقلف ہونے کے لیے شریک طور پر کیا شرط ہے مطلب وہ کل ہر مسلمان شرط بالکن جو کہ بالغ ہو عقل عقل ہو ہاں جی بچے کے با نہ ہو پاگل نہ ہو تو ہر با مسلمان بالغ عقل تین شرط ہو گیا ہاں جی ہر جو مسلمان ہو بالغ و عاقل وہ مقلف ال وہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے وہ شاد پابند ہیں اس پر حکم آ چکی ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ دوسرے تمام اسلامی عبادتیں بچا لائیں تو مکلف نماز کا بغیر نماز کے علاوہ منان عباداتیں دوسرے عبادتوں کا جیسے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے جتنی عبادتیں حقوق البات حقوق اللہ سب. تو دوسرے تمام عبادتوں کا نماز جو ہے تمام عبادتوں کا وہ مکلف ہے اس کو اس پر آپ عمل کرنا ہوگا واغیر ہو اور جو لو اس کا غیر ہے یہاں غیر سے مراد فرض کرا میں نے ابھی یقینی بات کی بچہ ہے اس پر واجب نہیں ہے پاگل آدمی پر آخر کے مقابلے میں اس پر بھی واجب نہیں ہے تو رہ گیا مسلمان تو کافر آیا کافر پر نماز واجب ہے شرماتے ہیں کافر پر واجب نہیں بغیر ہو اور ان شرائط کا غیر جن میں یہ شرائط نہ پایا جاتا ہوں مسلمان نہیں ہے نابالغ ہے اب پاگل ہے تو ان پر اس کا غیر غیر مقاللہ وہ لوگ مقالح نہیں ہے بل عباداتوں کا <تصفح> خوسن اس میں جو مسلمان کے اخلاق میں کافی سے عبادتیں صحیح نہیں اس لیے وہ مکلف نہیں شا سید ہر عبادت کے باب میں مسلمان کے لفظ لا رہے ہیں یہ اس وجہ سے لا رہے ہیں مسلمان پر رضا واجب مسلمان پر حاج واجب مسلمان پر زکاط واجب مسلمان پر نماز واجب یہ لفظ مسلمان کے ہر عبادت کے باب میں لا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ کچھ مسلمان فرقوں کے عقیدہ ہیں کافروں پر بھی عبادتیں واجف ہے مقلف ہے کافر پر بھی نماز روزہ تمام احکامات کا وہ مقلف ہے لیکن ان سے صحیح نہیں ہے جب تک وہ پڑھے گا مسمان ہے اس وقت ان سے یہ عبادتیں صحیح نہیں ہیں ورنہ وہ مقلف ہے لہذا کرنے ان کو روزہ نہ رہنے کا زکات نہ دینے کا یہ سب اعمال کا بھی سزا دے گا لیکن ساثر فرماتے نہیں بھائی جو ہے وہ یہ عبادتیں اللہ حد سے مسلمانوں کے لیے خاص اعزاز ہے آج اعزاز سے لہٰذا مسلمانوں پر یہ آخما واجب ہے مکلف ہے غیر مسلمان اصلا سرے سے مکلف نہیں ہے اور ان کے جہنم میں جانے کے لیے وہی کفر کافی ہے وہی کفر اور شرک کافی ہے البتہ کوفر اس کے اور بھی بہت سے فسق و حجود ہیں گناہیں ہیں لیکن کفر و شرک وہ گناہ جو ناقابل باشی ص اللہ ان اللہ یا خر یو شر کبھی و یا فرما دونک اللہ شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو بہت سکتا ہے تو اس معلوم ہوا جو ہے ایک ناقابل معاشر گناہ ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہاں جی اللہ تعالیٰ ان کے کو عبادت کا مکلف ہی نہیں بنایا تو ہمارے کے عہدے میں اشری احکامات کا جو پابند ہے وہ مسلمان کے لیے ہے یہ احکامات یہ اس کے لیے اکن و اعزاز ہے اللہ سے قرب ہونے قریب تر ہونے کے لیے بھیج میں جانے کے لیے کافروں کے لیے وہ اس کا مکلف ہی نہیں تو شاشر نے فرمایا کل مسلم بالغ ہر مسلمان بالغ آخر مکلف ہے نماز کا بصلاۃ وغیر نماز کے لئے دوسرے بنالعبادات عبادتوں کا وغیرہ یعنی غیر مسلمان جس میں بالغ وہ عقل یعنی جو بالغ عاقل نہیں اور ساتھ جو مسلمان نہیں وہ بھی غیر مکلف وہ مکلف نہیں بال عباداتوں عبادات ہے کسی بھی عبادت کا کیوں لیکن لین العبادات کیونکہ عبادات کیا کے تب تنا عبادات بنیادہ کی جاتا اللہ ایمان ایمان پر ایمان پر تو یہ شاد جو ایمان نے ہے، کافر ہے، لہٰذا اس کے اس کے اوپر ایمان،, ایمان اس کو اللہ نے مخالف نہیں بنائے فیضان اللہ اعزاز جب لم یو جد المنا جب بنیاد ہی نہیں پایا گیا اس کافر میں غیر مسلم تو لم یوم کے مبتنا تو اس کے اوپر جب کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتے یعنی اعمال اور عبادتوں کی عمارت ہاں کھڑی نہیں جاتی کیونکہ اس نے بنیاد ہی نہیں ڈالا عمال عبادتوں کو یہ یہ عبادتوں کی بنیاد عمارت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر کھڑی ہونی تھی تب اس نے بنیاد ہی نہیں ڈالا اس نے ایمان ہی نہیں لائے وہ مسلمان ہی نہیں ہوا <سلام> لہذا جب بنیاد ہی نہیں چھ سے فرماتے ہیں لہذا اس کے کو اوپر کوئی عمارت عبادتوں کا کھڑا نہیں ہوگا لہذا جو ہے کافر جو ہے وہ مقرب ہیں نہیں ہیں ان عبادتوں کا کیونکہ اس میں بنیادی شرط ہی اس میں موجود نہیں ہے جو کہ مسلمان ہونا ہے لہٰذا شاست کی نظر کے مطابق کافر جو ہے وہ عبادتوں کا مکلف نہیں ہے مسلمان مکلف ہے تو آگے فرماتے ایک ساتھ جو مسلمان وہ کافر تھا پہلے عیسائی تھا مثلاً شیر مسلمان ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے کفر کی طرف چلا جائے اس کے کیا احکامات ہیں عمل مرتب بارہ مرتب کو مرتب بھی دیں ایک پہلے مسلمان تھا ابھی پھر کافر ہو گیا پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس میں جتنا عرصہ بیچ میں جو جتنا عرصہ ایک چند چند سال ایک دو مہینہ مکافر ہو کے رافر مسمان ہوا اس کے اس عرصے میں جتنے عبادتیں اس سے قضا ہوئی ہیں اس نے نماز نہیں پڑھا روزہ نہیں رکھا جو بھی واجب عبادتیں چھوڑ دیا اس کو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا جو شروع میں کافر تھا وہ حادثے کا نہیں ابھی مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسلام میں آیا تو اس کے لیے یہ حکم ہے مرتد کے لیے مرتض البتہ بعد میں پڑیں گے دو طرح کے ایک مرتد ہے جو ایک مسلمان جیسے ہم لوگ مسلمان ماں باپ کے بچے ہیں مسلمان گرانے پیدا ہوئے یہ اگر مرتاط ہو جائیں اس کا توہ بھی قبول نہیں ہے اس کا تو ہاں اس توبہ بھی قبول نہیں ہے یا اس کی نمازوں کا عبادتوں کا قضا کا موضوع ختم ہے اس کو کہا اس کو تو قتل کیا جائے گا مسلمان نہ کر مرتاط ہو جائیں لیکن ایک عیسائی مسلمان ہو جائیں تو اس کے اسلام بھی قبول ہے پھر اس کو پھر وہ دوبارہ کہا عیسائی کی طرف جلا جائے اس کو فرصت دیتے ہیں توبہ دینے کا وہ توبہ کریں اس کو واپس اسلام اس کے اسلام قبول ہے لیکن اب بیچ میں جتنا عرصہ پھر عبادت نہیں پڑا مرتب ہو کے ایک رہا اس عرصے کی تمام عبادتیں اس کو قضاء کرنا پڑے گا تو عمل مرتد دوبار مرتد یزار آج ہے پھر پلٹ کے آ جائیں اسلام کی طرف دوبارہ کھلکیوت پسوسیاں لوہ یہاں ہاں جی اس کو پشمان ہو پھر واپس اسلام کی طرف فاو جب آ علی اس مرتد شخص پر قضاء و قضا کا نا جو کچھ ہو تو ہے من الحکام احام شریمے سے جیسے قسلات نما واغیر اس کے علاوہ دوسری عبادتیں یہ کیوں واجب کر رہے ہیں سیاستتاً حمایت اسلام یہ سیاست کے طور پر سیاست یہ اس کی تربیت کے لیے ہاں جی اس کی تربیت کی خاطر اس کو متوجہ رہنے کے لیے بھئی تم اگر مرتد ہو جائے اس کو بولے گا تو تم کو دوبارہ جو ساری عبادتیں جس میں تم نے چھوڑا ہے اس کو قضا کرنا پڑے گا تھوڑا اس خوف سے بھی وہ دوبارہ واپس نہیں جائے گا ہاں جی سیاست کرتے ہوئے اس کو اس کو اسلام کی طرف ہاں اسلام کے دفاع میں وہ حمایتاً اور حمایت کرتے ہوئے ہاں جی اسلام اسلامی سرحدوں کے اسلامی تا حدود کے تاکہ دین کو مزہ نہ بنائیں حدود اسلام کی جو حمایت کرتے ہوئے اس کے پاسداری کرتے ہوئے اس کو جو ہے عبادت کو جو چھوڑا ہے بیچ میں اس کو قضا کرنے کا حکم کریں تاکہ دین کو مزہ نہ بنائیں وہ آج مضمان ہو گیا کر پھر کافر ہو گیا پھر مضمان ہو گیا کر کافر ہو گیا اس طرح کے معاملات تو جو ہے وہ نہ کر پائیں اور اسلام کے ساتھ نہ کھیلیں اس لیے جو ہے اگر اسلام میں رہنا ہے تو صحیح طرح سے لاؤ واپس گیا پھر آئے تو ہر دونوں سارے ساری عبادتیں قدا کرنا ہوگا <تصفح> تو یہ سزا رکھیں تاکہ وہ اسلام کو مذاق نہ بنائیں ہاں جی اس بات میں اس کو اس کے ساتھ سیاست کرتے ہوئے اور اس کو اسلامی سرحدوں کے حمایت کرتے ہوئے اس کو دوبارہ مرتب دوبارہ پڑے گا باقی جو ہے <تصفح> بےخلاف ساحر کافرت برخلاف دوسرے تمام کافروں کے یعنی یہ کافر اگر آج مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سابقہ تمام عبادتوں کی قضا نہیں ہے ہاں یعنی آج جب مسلمان ہو آج کے واسطے آپ اس نے اسلام کو سیکھنا اسلام پر عمل کرنا ہے یعنی اس کو سابقہ عبادتوں کا قضا نہیں ہے. صرف مرتد کے لیے ہے وہ بیچ میں جتنا عرصہ مرتد رہا ہاں جی یعنی وہ پھر وہ دوبارہ اسلام ترغانہ چاہیں تو بیچ کا جتنا عرصہ مرتاد رہا اس کو اس کا قضا ہے تمام عبادتوں کا تاکہ اس کے لیے ایک تربیت ہو اس کے لیے سزا ہو ایک لحاظ دیکھا جائے تو یہاں سیاست انبامے ایک نکل سزا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے سزا ہو اور دن کو کھیلونا نہ بنے <تصفح> باقی ہیں بچوں کو کب ہمیں نماز روزے کی تعلیم دینا چاہیے یہ عام ایک اہم موضوع و بگی سزاوار لازم مرا حکم کیا جیسا یو بچے کو بھی تعلیم تہارت یا تہارت عزو غسل کے احکامات سیکھنے کا وہ صلاحت نماز کے احکام سیکھنے کا وہ میں روزے کے احکام سیکھنے کا وغیرہ اس کے علاوہ مینالفراز دوسرے تمام فرض احکام سیکھنے کا بچے کو حکم کریں کب قبل بلوگی بالی ہونے سے پہلے کیونکہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر عمل کرنا ہے تو پہلے اگر اس کو آیا ہوا ہو تو عمل کریں گے نا ورنہ بالغ ہونے کے بعد آپ عرصہ بھیجیں گے تو اس کے جتنا سا سنی بلوغت مکلح ہونے کے بعد اس نے نمازیں نہیں پڑے اس کے بعد میں قرضہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا بلوغت سے پہلے اس کو یہ ساری چیزیں سکھائیں اور اس کو عادت ڈالیں تاکہ جب سنی بلوغات پہ آ گیا اللہ ت ہو اس احکامات عبادتیں واجب ہو گیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ رہے عبادت بچا لانا وہ فرماتے ہیں ان کو سکھنے پر اس کو حکم کریں سکھنے کا لیکن والا یا مربصلات ہیں لیکن وہ جائش نہیں. اس کو نماز پڑھنے کا حکم کریں وہ سیام روزہ رہنے کا حکم کریں ہاں جی اس کا حکم کرنا جائز ہے نہلیہ نہ تکلیف چونکہ بچے کو تکلیف دینا اس کو پابند کرنا علی بچوں کو معاوصی کا اللہ یو کلب خدا نے ان کو مکلف نہیں کیا ہر لاجب آ واجب کا نہ ظلم بچے کا ظلم ہے وہ تعلیم الفرائض اور بچوں کو تعلیم دینا یعلی کو سزاوار لے جا لڑکے کو قبل اس نیتا شرط 12 سال سے پہلے پہلے بارہ سال کی عمر میں اس کو تعلیم دینا ضروری ہے بلین ان سال لڑکیوں کو جو ہے قبل تیز اثرینہ نو سال سے پہلے پہلے اس کو دین سکھانا لڑکی کو دین کی ضروری عکمل لڑکے کو 12 سال سے پہلے پہلے کیونکہ لڑکی کا بارہ سال تک بالغ ہونے کا امکان ہوتا ہے لڑکیوں کا نو سال تک بالغ ہونے کا امکان ہوتا ہے اس لیے اس پہلے پہلے ہم انہیں دین سکھائیں تاکہ سے نے بلو کے ساتھ انہیں کوئی مشکل پیش نہ